بسم اللہ الرحمن الرحیم الحجامہ تعارف اہمیت فضیلت روشن معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس امت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہا سنت زندہ فرمائیں حجامہ کیا ہے ایک کراماتی علاج دین اسلام کے کامل ہونے کی ایک نشانی اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن معجزہ آپ سوچیں گے معجزہ کیسے حجامہ کا علاج تو پہلے سے موجود تھا جواب بہت تفصیلی ہے بس خلاصہ سن لیں علاج کئی موجود تھے حتیٰ کہ اس زمانے شراب بھی ایک مقبول علاج تھا اس سے کئی بیماریوں کی دوا کی جاتی تھی اور بھی بہت سے علاج جاری تھے مگر حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو پسند فرمایا اور پھر اسے سب سے افضل علاج قرار دیا تمام مخلوق آسمان میں ہو یا زمین میں ان سب کا علم حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ اور پھر دنیا بھر کے اطباء نے تجربوں کے بعد اعلان کر دیا کہ واقعی حجامہ ہی سب سے افضل اور بہتر علاج ہے علاج کے باقی تمام طریقوں میں بیماری اور دوا دونوں کی کشتی ہوتی ہے اور جسم بیچارہ چارہ اکھاڑا بن جاتا ہے پھر کبھی دوا جیت جاتی ہے اور کبھی بیماری مگر حجامہ میں بیماری کو گدی سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور یوں انسان کا بدن خانہ جنگی کا میدان نہیں بنتا آپ سوچیں گے آپریشن میں بھی تو بیماری کو باہر نکال پھینکتے ہیں نہیں جی آپریشن تو پولیس کے آپریشن جیسا ہوتا ہے اس میں بیماری نکلے نہ نکلے انسان کے قیمتی اعضاء ضرور باہر نکال دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو حجامہ کے بارے میں شرح صدر نہیں رکھتے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبوس ہوئے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی فضیلت بار بار بیان فرمائی حجامہ کے لیے مفید تاریخیں متعین فرمائیں حجامہ کے آداب ارشاد فرمائے حجامہ کے مقامات اور فوائد واضح فرمائے اگر حجامہ کوئی عام علاج ہوتا یا حجامہ میں امت کے لیے بے شمار فوائد نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان میں اتنا وقت صرف نہ فرماتے وما ینگ تو قوان الحوا ان ہوََََََََََ اللہ واہ یوں